وخاتم اما بعد اعوذ باللہ من آج کا جو سبق ہے آج کے سبق میں آپ کو چھوٹے چھوٹے قاعدے بتائیں گے مختصر مختصر باتیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ کہ کس صورت میں فائل کو مقدم کرنا یعنی مفول کو بالکل فائل پر مقدم نہیں کر سکتے مقدم کرنا میں مفول کا فائل پر تقریب جائز ہے اور کن میں منع ہے اور کس میں فعل کا حذف جائز ہے اور کس اور فائل دونوں کا حذف جائز ہے وغیرہ وغیرہ سے پہلا قاعدہ آپ کو بتاتے کہ فائل کا مقدم کرنا اور ضروری ہے یعنی پر جائز نہیں ہے کہ آپ مفول کو کیا کریں فائل پر مقدم کریں ورنہ ترتیب تو یہی ہوتی ہے کہ پہلے فیل ہوتا ہے پھر فائل ہوتا ہے پھر مفول ہوتا ہے لیکن بہت, بہت سارے مقامات پر اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مفول کیا ہو جاتا ہے فائل سے مقدم ہو جاتا ہے لیکن آج کا جو پہلا قاعدہ اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر مفول کا فائل پر مقدم کرنا جائز نہیں سب سے پہلی صورت اور یہ شروع آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں پر دونوں کیا ہوں اس میں مقصور ہو دونوں اس میں مقصور ہو مثلا فائل بھی اس میں مقصور ہو اور مفعول بھی اس میں مقصور ہو اس میں مقصور وہی ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو ٹھیک ہے جیسے موسا ایسا یحیا وغیرہ وغیرہ ہم پڑھتے ہیں سلما تو یہ سارے کے سارے اس میں مقصور ہیں تو اگر فائل اور مفعول دونوں اس میں مقصور ہو تو اس صورت میں فائل کا مقدم کرنا واجب اور لازم ہے اس صورت میں پھر مفول کو مقدم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایسی صورت میں التباس کا خوف ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا اگر ہم مفول کو مقدم کر لیں تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ مفول کون سا ہے فائل کون سا ہے کیونکہ دونوں کا اعراب تو تقدیر ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ضرب با عیسیٰ یا ذرا بام سا وغیرہ وغیرہ اب ذرا بام سا دونوں کا عراب یکساں اس میں مقصور کا عراب ہے اب موسا نے عیسی کو مارا یا عیشا نے موسا کو مارا کس نے کس کو مارا اب فائل کا اور مفول کا کیا ہوگا التباس آئے گا تو اس لیے لازم ہے کہ جہاں پر اس میں مقصور ہو یا کہیں پر کوئی ایسی ایسا مقام ہو کہ التباس کا خوف ہو تو پھر کیا کرنا ہے فائل کا مقدم کرنا واجب اور لازم ہوگا وہاں پر پھر یہ خوف نہیں رہے گا کہ فائل کون سا جب بھی ہم ایسے, ایسے مقامات کو دیکھیں گے ہمارے ذہن میں یہ قاعدہ ہونا چاہیے یہاں پر پہلا جو ہے وہ فائل ہی ہوگا ہر حال میں کیوں فائل کا مقدم کرنا یہاں پر کیا ہے واجب اور لازم ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو کیا ہے التباس کا خوف نہیں ہے پھر بھی ایسے ایسے مقصور ہے کہ جہاں پر کیا ہو سکتا ہے اه التبا... اه یعنی اس میں مقصور ہے معلوم نہیں ہو سکتا بظاہر کہ فائل کون سا ہے مفول کون سا ہوگا لیکن کچھ قرائن اگر ایسے ہوں کہ وہاں پر ان قرائن کی وجہ سے معلوم ہو رہا ہو کہ یہ فائل ہے اور یہ مفول ہے یعنی تعین ہو سکتی ہو تو پھر کیا ہے وہاں پر آپ کیا کر سکتے مفول کو مقدم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر التباس کا خوف نہیں ہے اب مثال کے پہ پہلے کی مثال کے جہاں پر التباس کا خوف رہتا ہے ذرا با موسا اب دیکھو موسا یہ بھی ایک نام ہے آدمی کا عصا یہ بھی ایک آدمی کا نام ہے ان دونوں میں فائل بننے کی صلاحیت ہے دونوں فائل بن سکتے ہیں لہٰذا یہاں پر التباس ہے کہ نہیں معلوم ہوگا کہ فائل کون سا ہے تو مفول کون سا ہے اس لیے فائل کا مقدم کرنا لازم اور ضروری ہے اسی طرح ایک اور مثال ہے اکرل الکم مصرہ یا اکل کمب مسرا الکم کہتے ہیں امرود کو فروٹ میں سے اے اے ایک ہے ایک ٹھیک ہے اکل الکم مصرآ امرود اکل کھایا الکما سرا امرود یا اب کم سرا جو ہے یہ بھی اس میں مقصور ہے اور یا اس میں مقصور ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امرود نے جو ہے وہ یا کو کھایا ہے امرود کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے فائل بننے کی وہ فائل بن ہی نہیں سکتا اب یہاں پر کیا ہے یعنی پہلے سے متعین ہے کہ بھئی فائل کیا ہوگا وہ یا ہی ہوگا وہ کما نہیں ہو سکتا لہٰذا اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کو مقدم کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر التباس کا خوف نہیں ہے تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جہاں پر فائل اور مفول دونوں میں التباس کا خوف ہو التباس کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں فائل کا مقدم کرنا واجب اور لازم ہے اس صورت میں آپ مفول کو مقدم نہیں کر سکتے ہاں اگر التباس کا خوف نہ ہو کسی قرائن کی وجہ سے تو پھر اس صورت میں آپ مفول کو مقدم بھی کر سکتے ہیں دیکھیے کتاب میں وہی عجیب و تقدیم الفاظ على المفول فائل کا مفول پر مقدم کرنا لازم ہوگا اراکانہ مقصور جب دونوں اس میں مقصور ہوں مقصور عن کون کون فائل اور مفول دونوں کیا ہوں اس میں مقصور ہوں وقفتا الفسا اور آپ کو التباس کا خوف ہو وقفتا مخاطب کا سیوا ہے وقفتا آپ کو خوف ہو الفسا التباس کا ناحوز رابع موسا عیسہ جیسے کہ مارا موسا نے عیسہ کو اب یہاں پر کیا ہے متعین ہے کہ پہلے والا ہی فائل ہوگا کیوں متعین ہے کیوںکہ قاعدہ ہم نے پڑھ لیا جب دونوں اسے مقصور ہوں تو پھر کیا ہے پہلے والا فائل ہی ہوگا مفول نہیں ہو سکتا وہی جوز و تقدیم المفول لیکن مفول مقدم کرنا جائز ہے فائل پر اگر آپ کو خوف نہ ہو التباس کا اگر آپ کو التباس کا خوف نہ ہو تو, تو پھر آپ مفول کو مقدم کر سکتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے ضروری نہیں ہے پھر بھی لیکن جائز ہے پہلی صورت میں تو جائز ہی نہیں ہے نہ ہو اکل ال کو امرود کو کھایا ٹھیک اسی طرح وہ ذرا بہ آمران یہاں پر بھی آپ امران کو مقدم کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر التباس کا خوف نہیں ہے ہمیں پہلے سے اعراب نظر آ رہا ہے کہ جو نصب والا اعراب ہوگا تو وہ مفول ہوگا اور جو ضمہ والا اعراب ہوگا تو وہ کیا ہوگا فائل ہی ہوگا یہاں پر التباس کا خوف ہی نہیں ہے ذرا بحمر ضعید یہ بات سمجھ میں آ گئی عبارت بھی تقدیم الفائے کہ کا مفہول پر مقدم کرنا واجب اور لازم ہے کب اذا کانا مقصورین جب دونوں اس میں مقصور ہوں وخفت اللبسہ اور آپ کو التباس کا خوف ہو جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ ویجود و تقدیم المفہول على الفائل لیکن مفہول کا فائل پر مقدم کرنا جائز ہے کب اللہ انتخف اللبسہ جب آپ کو التباس کا خوف نہ ہو نحو اکرالکم مصرہ یحییٰ جیسے یحییٰ نے امرود کو کھایا وضرب آمرا زیدن اور زیدن عمر کو مارا ٹھیک ہے جی التواس التواس کا مطلب یہ ہے کہ اشتباہ شبہ یعنی ہمیں یہ شک شک والی بات ہے اب یہ فائل کون سا ہے اور مفول کون سا ہے شک آ گیا اس میں ترد شک اب فائل کون سا ہوگا اور مفول کون سا ہوگا ذربا موسا عیسا موسا بھی اسے مقصور ہے اور کسی کا نام ہے عیشا بھی اسے مقصور ہے اور کسی کا نام ہے ہمیں کیا معلوم کہ کس, نے کس کو مارا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا شبہ ہے یعنی شک ہے اس میں کہ موسا نے عیسی کو مارا ہے یا عیشا نے موسا کو مارا ہے یا کر دیتے ہم کہ نے عیشا کو مارا ہے یا عیشا نے یا کو مارا ہے کس نے کس کو مارا ہے اب التباس ہے شک والی بات ہے لیکن اب تعین کے لیے قاعدہ آ گیا کہ جب بھی دو اسم ایسے ہوں فیل کے بعد کہ دونوں دونوں کا اعراب ایسے ہو یعنی اعراب تقدیری ہو اور وہاں پر التباس کا خدشہ ہو یعنی التباس کا مطلب شک شبہ تردد. ہے نا تو تردد ہو کہ کون سا فائل ہوگا تو کون سا مفول ہوگا دونوں ایک جیسے ہیں کس کو فائل بنائیں کس کو مفول بنائیں تو قاعدے نے بتا دیا کہ پہلے والے کو فائل بناؤ دوسرے کو مفول بناؤ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے ایک اور مزے کا قاعدہ بتاتے ہیں کہتے ہیں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر فیل کا حضف کرنا کیا ہے جائز ہے صرف فقط فیل کا فائل بھی موجود ہوگا اور کیا کہتے ہیں اس کو پھول وغیرہ اگر ہے متعدی ہے تو پھر اس کا مفعول بھی ہوگا لیکن خود فیل جو ہوگا وہ کیا ہوگا حضف ہوگا لیکن حضف فعل ویسے نہیں ہوگا اس کا کہیں نہ کہیں کہن کوئی کرینا موجود ہوگا جو اس بات پر یعنی اس کے لیے کوئی دلیل ایسی ہوگی وہاں پر کہ ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں سے کیا ہے فیل حضف ہے کرینہ کا مطلب کوئی وہاں پر علامت کوئی علامت وہاں پر ایسی ہوگی کہ جس کو دیکھ کر ہمیں یہ معلوم گا کہ یہاں سے کیا ہے فیل حزف ہے وہ کیسے تے جیسے مثلا کہا کسی نے کہ زیدن کہ کسی نے سوال کیا کہ کس کے بارے میں مثلاً ایک بچہ ہے ہے کا نام ہے ٹھیک ہے؟ وہ رو رہا تھا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اس کو کسی نے مارا ہے تو آنے والے شخص نے پوچھا کہ من ضربہ کس نے مارا ہے ٹھیک ہے من ضربہ کس نے مارا ہے تو جواب میں ایک شخص نے کہا کہ زید بس فقط صرف کہا کہ زیدن کیا مطلب اس کا اب سائل نے ہی یعنی سوال کرنے والے نے ہی پوچھتیا تھا کہ من زورابہ کس نے مارا تو جواب میں صرف کہہ دیا کہ زید بس اب یہاں زید ہی بتا رہا ہے یہاں کرینا یہ بتا رہا ہے کہ زید سے پہلے فیل حضرت ہے اے زورابہ زیدن یعنی زید نے مارا ہے اب وہ قرینہ کیا ہے وہ سائل کے سوال میں ہی قرینہ ہے اس نے جو کہا ہے کہ منظورابا کس نے مارا تو زید اس کا جواب ہے تو سائل کے سوال کے جواب میں جو یہ کہا ہے اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں سے کیا ہے فیل حضف ہے تو فیل کا حضف کرنا جائز ہے جبکہ اس کے لیے کوئی قرینہ موجود ہو جیسے مثلا کسی نے کہا کہ مان تو اس کے جواب میں صرف زید آمر یا بکر کہہ دیا جائے کہتے و حف الفیلے فیل کا حضف جائزے حیث کہ جہاں پر قرینہ موجود ہو نحو زیدن فی جواب منقانہ من کہ زید اس شخص کے جواب میں کہ جس جو یہ کہے کہ من ضربا کہ کس نے مارا تو یہ تو بات آگی فیل کی کہ فیل کا حضف جائزہ جب قرینہ موجود ہو آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ فعل اور فائل دونوں کا حذف کیا ہے جائز ہے ایک ساتھ بھی فعل کا بھی حضف اور فائل کا بھی یعنی فیل اور فائل دونوں کیا ہوں گے کلام سے حضف ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کے لیے بھی کیا ہوگا کرینہ ہوگا جیسے مثلا کسی کہ اقام زیدن. اقام زیدن. کا مطلب ہے کھڑا ہونا حمزہ ساتھ میں استفان کا جو سوال کے لیے آتا ہے اقام زیدن کیا زید ہے ٹھیک ہے کیا زید کھڑا ہے اس کا جواب میں کہہ دیا کہ نام کیا کہا نعم نعم کا مطلب کیا ہے کہ جی ہاں اب جی ہاں یہ پورے جملے کا جواب ہے ای قام زیدن نعم قام زیدن اب یہاں پر فیل بھی حضف ہے اور فائل بھی حذف ہے لیکن اس کے لئے کرینا کیا ہے وہ سائل کا سوال ہے اور سائل کے سوال کے اندر ہی کوئے کہ وہ جواب ہے یعنی پورا کہ قام زیدن اس کا جواب ہے دیا کہ نام ای نعم قام زیدن جی ہاں زید کھڑا ہے جی کہتے ہیں وہ قزاف اسی طرح جائز فیل اور فائل دونوں کا حذف بھی مہان ایک یاد رکھے صرف فقط فائل کا حضف جائز نہیں ہوتا وہ ایک خاص چند سورتے ہیں وہ آپ رہنے دیں لیکن فائل عام طور پر صرف فائل حزف نہیں ہوتا ہاں فائل فیل دونوں حزف ہو سکتے ہیں کا نام جیسے کا نام فی جواب قال اس شخص کے جواب میں جو کہے کہ اقام زئی کیا زید کھڑا ہے تو اس کے جواب میں صرف نام کہہ دیا جائے تو فیل اور فائل دونوں کیا ہو جائیں گے حضف ہو جائیں گے اور کبھی کبھی کہتے ہیں فائل کو حزف کر کے اس کی جگہ پر مفول کو رکھ دیا جاتا ہے مثلا کوئی کہتے ہیں کہ ضوربا زعید آمرن ضورب المرن زید نے مارا عمر کو اب دیکھو زوربا فیل ہے زیدن فائل ہے اور آمران مفرول بھی ہے ٹھیک ہے ذورباً اب یہاں پر کبھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں کہ فائل کو ہٹا دیتے ہیں فائل کو ختم کر کے اس فعل معروف کو مجبول کر دیتے ہیں اس فعل معلوم کو مجبول کر کے یوں کہہ دیتے ہیں کہ ذوربا امرون عمر مارا گیا بھی یہی تھا نا مارا تو عمر کو ہی تھا لیکن معلوم تھا کہ زورابئی دن آمران زید نے عمر کو مارا یہاں پر فائل کیا تھا معلوم تھا کہ مارنے والا کون ہے زید زورید آمران لیکن کبھی کیا کر دیتے ہیں؟ کس فعل معلوم, کو فعل معلوم کو کیا کر دیتے ہیں غائب کر دیتے اور فعل معروف کو مجبول بنا کر یوں کہہ دیتے ہیں با امرون اب اس کو رفع دے دیتے ہیں کہ عمر مارا گیا اب نہیں پڑھا معلوم کہ عمر کو کس نے مارا ٹھیک ہے نا اب یہ نہیں معلوم اب کیا ہو گیا فائل مشغول ہو گیا فیل بھی اس کی جگہ پر یہ نہیں مجھول ہو گیا اب یہ دوسرے نمبر پر اصل میں آ رہا ہے فائل کے بعد جو مرفوات میں دوسرے نمبر پر ہے وہ کیا ہے مفہول معلوم اس کی پوری تفصیل وہاں پر آئے گی لیکن یہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھی کیا کر دیا جاتا ہے فائل کو حذف کر کے مفعول کو اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ذورا بزن آمرن کی جگہ کیا کیا دیا جائے ضوربہ آمرون یہ بتاتے ہیں وقت یحذف الفاعل کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے وہ یقام المفعول مقامه اور مفعول کو اس کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے اس کے نائب بنا دیا جاتا ہے اذا كان الفعل مجهولا کہ جب کیا ہو فعل مجھول ہو نحو ذُرِبَ زيدٌ جیسے کہ ذُرِبَ زيدٌ وہ القسم الثانی المرفوعات او کسم ثانی یعنی دوسری قسمات کی جو آگے آئے گی نام سے ہے تو آج کے سبق میں آپ نے تین فائل اس میں مقصور ہو اور فائل اور مفول کے درمیان التباس کا خطشہ ہو تو وہاں پر کیا ہے فائل کا مقدم کرنا لازم اور ضروری ہے ٹھیک ہے جیسے زورابا موسا آہسا اور اگر التباس کا خدشہ نہ ہو وہاں پر کوئی ایسا قرینہ ہو کہ جو مفول کی ماحولیت پر یا فائل کی فعالیت پر دلالت کرتا ہو تو وہاں پر کیا ہے پھر آپ مفول کو مقدم بھی کر سکتے ہیں فائل پر جیسے اکلسرا نمبر دو کہ کبھی کبھی فعل کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ کوئی قرینہ موجود ہو جیسے کہ کوئی شخص پوچھے کہ من زورابا اس کے جواب میں صرف کہہ دیا جائے کہ ضعید اب یہاں پر زوربا فیل کو حذف کیا ہے لیکن اس کے لیے کرینہ کیا ہے وہ ساحل کا سوال ہے کہ مم ذوربا کس نے مارا اس کے جواب میں کہہ دیا کہ فیل کیا ہے محضوف ہے لیکن اس کے لیے کرینہ موجود ہے ساحل کا سوال نمبر تین کہ فائل اور فیل دونوں کا حذف بھی جائز ہے جبکہ کیا ہے وہاں پر بھی کرینہ موجود ہو جیسے کہ کوئی پوچھے اقام اس کے جواب میں صرف فقط کہہ دیا جائے کہ نام اب یہاں پر معلوم ہے کہ نام کام تو کام یعنی فیل اور فائل پوری جملے کے مقابلے میں صرف لفظ نام کہہ دیا جائے اور فعل اور فائل دونوں کو حذف کر دیا جائے یہ بھی کیا ہے جائز ہے اور ایسا کیا جا سکتا ایسا کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے کلام عرب کے اندر کہ فعل اور فائل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ کے موجود ہونے کی وجہ سے اور یہاں پر قرینہ کیا ہے وسائل کا سوال ہے نمبر چار اور آخری صورت آج کے سبق کی وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی فائل کو حذف کر کے مفول کو اس کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے زور بمرون کر دینا اور اس سورت میں کیا ہے فعل معروف کو پھیل مجہول بنا دیا جاتا ہے عبارت صرف دیکھ لیں اور یجب و تقدیم الفائل اضافہ وقف تلب سا التباس کا خوف ذرا بسا عیسیٰ ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إن لم تخفي اللبس نحو أكل الكم سرا يحيا وضرب, عمر وضرب عمرا زيد ويجوز حزف الفعل حيث كانت قرينة نحو زيد في جواب من قال من ضرب وكذا يجوز حزف الفعل والفاعل معا كنعم في جواب من قال اقام زيد فقد يحزف افف الفاعل ویقام المفعول مقامه اذا كان الفعل مجھولا نحوظ رب زید وهو القسم الثانی من المرفوعات عبارت سبق مطلب سب سمجھ میں آگیا جی فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم جان مال عمبر میں برکت اتاف رہا ہوں. مجھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے حامی و ناصر ہوں آخرا الحمد للہ کل انشاء اللہ عزیز کی لاس سات تیس سے آٹھ ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ